بولا یہ تو مجھے ایک علم سے ملا ہے جو میرے پاس ہے اور کیا اسی یہ ناؤ معلوم کہ اللہ نے اس سے پہلے وہ سنگت قوم ہے ہلاک فرمادیں جن کی قوت اس سے سخت تھی اور جمع اس سے زیادہ اور مجرموں سے ان کے گناہ ہے کی پوچھنا ہو